اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانطلق حتى اذا ركب في السفينه خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا قال لمقل انك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا فانطلق حتى اذا لقي غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال الا ما قلت لك انك لن تستطيع معي صبرا قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغتم لدنني عذرا فانطلق حتى اذا اطيا اهل قريه نستتعمى اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجد في هاجدارا يريد ان ينقذ فاقامه قال لو شئت لتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك سانبئك بتاويل ما لم تستت عليه صبرا صدق الله العظيم فن تلا یہ دونوں حضرات چلے یہاں تک کہ یہ سوار ہوئے کشتی میں خرا کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے کشتی کو کہ ایک پھٹے کو توڑ دیا خضر علیہ السلام نے کشتی کے ایک پھٹے کو توڑ دیا کالا خرکھتا ہاں علیہ تو ہا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اخرکھتا کیا تو انہیں کشتی کو خراب کر دیا تاکہ کشتی میں جو بیٹھنے والے لوگ ہیں غرق ہو جائیں آپ نے تو بڑا لقد تشعی ان امرا ایک ناموافک کام کر دیا ہے کال علم اقل ان نقل صبر آگے سے خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے علیہ السلام نے کہا لا تو آخلی بیمان مجھے میرا مواخذہ نہ کریں بھولنے کی وجہ سے ولا تر حکنی من عمری اسرا اور میرے معاملے میں مشکل میرے اوپر نہ ڈالے فن تلاقا پھر آگے چلے حتٰ ازا لقیہ غلام فقت یہاں تک کہ ان دونوں کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوتی ہے اور خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا کال قتل تفسن ذکیتم غیر نفس موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک معصوم جان کو بلاوجہ قتل کر دیا ہے لقد نکرا آپ نے ایک کو بہت بڑا برا کام کر دیا ہے علیہ السلام نے کہا الم لن صبرا میں نے کہا نہیں تھا کیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے موسیٰ علیہ السلام نے کہا انتکا فلاد صاحب اگر میں نے اس کے بعد آپ سے کوئی سوال کیا کسی چیز کے بارے میں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا قد تمل لدنی ازرا دستہ کی پہنچ چکی ہے آپ کو میری جانب سے ایک ازر کی بات مجھے جدا کرنے کا معقول عذر آپ کو مل چکا ہے فن تلقہ آگے چل پڑے, آگے چل پڑے. قرية احلحا. احلحا. یہاں تک کہ یہ اضرات پہنچے کیسے بستی میں استطامہ کہ ان حضرات نے ان بستی والوں سے کھانا طلب کیا تو بستی والوں نے ان لوگوں کو کھانا دینے سے انکار کر دیا آگے چلے انہوں نے وہاں ایک ایسی دیوار دیکھی کہ جو گرنے والی تھی تو اس کو درست کر دیا آپ, آپ کے درمیان جدائی ہوگی اور جو باتیں میں نے ایک نہ سمجھ میں آنے والی دارنہ کی کیے ہیں کا نبے میں ان سب کی اصل حقیقت آپ کو بتاؤں گا آگاہ کروں گا جن کی آپ کو کہ ان کے اوپر صبر کرنے کی استطاعت آپ نہیں رکھتے تھے بات ہوئی کہ جب نوص علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی اپنے آنے کی وجہ بتائی مقصد بتایا کہ آپ سے علم حاصل کرنے آئے ہوں تو خضر علیہ السلام نے کہا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے انہیں اندازہ تھا کہ میں نے کام ایسے کرنے ہیں جو ظہری تشریح پیغمبر جو ہے اس پر وہ چپ نہیں رہ سکے گا اور چپ نہ رہنا ہی موسیٰ علیہ السلام کے شانح پیغمبر ہی ہے کہ ان کے سامنے ایک ایسی چیز سامنے ہو رہی ہے جو بازار ٹھیک نہیں ہے تو پیغمبر کیسے خاموش رہ سکتا ہے یہی وجہ ہے جو حدیث کی تعریف ہے نا کہ حدیث کہتے ہیں کس کو ہیں حدیث کہتے ہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کا حکم ہو یا آپ کا فیل ہو یا یہ کہ آپ کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ اس کے اوپر خاموش رہے تو وہ بھی حدیث اور وہ بھی سنت بن جاتی ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گنجا نہیں کرایا سوائے عمرے اور حج کے سفر میں کبھی اس طرح نہیں کرایا زلفیں لمبی ہو جاتی تھی تو تھوڑی کم کر لیتے تھے تان کی کے برابر پھر کندھوں پر آ جاتی تھی لیکن کہ وہ کی نکیل نہیں کی آپ کیوں سر گنجا کرتے ہو تو معلوم یہ ہوا کہ وہ بھی سنت ہے اگر غلط بات ہوتی تو اس کے اوپر آپ تمبی کرتے پیغمبر کا فرمان حدیث ہوتا ہے اور ان کا فعل بھی حدیث ہوتا ہے اور ان کے سامنے کوئی کام ہو اور اس کے اوپر وہ نکیل نہ کریں تو اس کا مطلب یہ جائزہ ٹھیک ہے یہاں پر بھی جو تشریح پیغمبر ہے عورت نو صلی السلام ان کے سامنے بڑی بڑی باتیں ہو جائیں تو یہ کیسے خاموش رہ سکتے ہیں جو ان کو سمجھ نہیں ہے وہ چیز اللہ نے ان کو علم علم نہیں کیا نو علیہ السلام نے کہا میں صبر کروں گا ان اللہ تعالیٰ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں فن یہ اگر آپ چلے یہاں تسلیم کسی دہ ہے حالانکہ بندے تو تین ہیں بن نون بھی ہیں میص علیہ السلام بھی ہیں اور حضرت خزر علیہ السلام لیکن چونکہ مقصود کے لحاظ سے علیہ السلام کو علم سکھانے کے اللہ نے بھیجا تھا تو اسی وجہ سے دو کا ذکر ہوا وہ تو بن نون النون علیہ السلام کے خادم تھے اللہ نے تو ان کو نہیں بھیجا تھا اس لیے دو کا ذکر ہوا ہے وہ ضمن ساتھ ہیں فن طلقہ موس علیہ السلام اور خزر علیہ السلام چلے ازارتہ یہاں تک کہ دونوں حضرات یہ سارے کشتی میں بیٹھے کشتی اچھی تھی تو خضر علیہ السلام نے کشتی کے ایک پھٹے کو توڑ دیا اب خطرہ تھا کہ کشتی, کے اندر پانی آ جائے گا تو کشتی غرق ہو جائے گی تو اس کو توڑنے کے بعد ٹھیک بھی کر دیا کہ پانی اس کے اندر نہ آئے لیکن کشتی میں عیب لگ گیا خرق کہا, اخرق کہا تشریح میں آتا ہے کہ ان حضرات میں یعنی کشتی کے جو مالکان تھے انہوں نے کرایہ بھی نہیں لیا تھا تو علیہ السلام نے بھی بات کہی دیکھو انہوں نے ہمارا احترام کیا ہے ہمیں کرایہ بھی نہیں لیا اور ہم نے ان کا احترام یہ کیا ہے کہ ان کی نئی کشتی توڑ دی ہے بہرحال اس کی وجہ آگے, آگے آئے گی کل کے سبق میں آگے علیہ السلام نے آپ کو کہا نہیں تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے وہی ہوا آپ خموش رہے ہیں جو ہوتا جائے دیکھتے جائیں کالما تو میں بھول گیا ہوں اس پر مجھے معاوضہ میرا معاوضہ نہ کریں اور میرے معاملے میں مجھے مشکل میں نہ ڈالیں میں آپ کے پاس علم حاصل کرنے آیا ہوں لہذا ایسا ہو کہ آپ مجھے الگ کر دیں تو میں اس علم سے معروم ہو جاؤں میرے معاملے میں میرے اوپر مشکل نہ کریں بہرحال میں بھول گیا بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی منکر کام انسان کے سامنے ہوتا ہے تو عام ایمان والا بھی بول دیتا ہے اب تو سچی بات یہ ہے کہ پوری دہیسی چھائی ہوئی ہے ماحول کے اوپر بندہ سفر کرتا ہے پوری بس میں ایک بندہ بھی نہیں کہتا یار گانا بند کرو چپ کر کے ڈڈو باندھ کے جیسے سو نہیں جاتا یہ مینڈک نہیں ہے یہ مینڈک سردیوں میں چھ مہینے سو جاتا ہے اس کے اندر ایک چربی ہوتی ہے جو کترا گرتا رہتا ہے میدے میں مینڈک کے وہ زندہ رہتی ہے بس سارے دیہس مینڈک ہیں چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں حالانکہ نمازی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کوئی ہی نہیں کہتا جی گانا بند کرو چپ کر کے مردہ ہو چکی ہے نا سارے اسی طرح نماز کا وقت ہو جائے تو کوئی ہمت کر کے کہتا ہی نہیں ہے جو ایمان والا بندہ ہوتا ہے اس کے سامنے جب بھی کوئی تھوڑا سا منکر سامنے آ جائے وہ ضرور بضرور اس پر وہ کہتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, کیا ہے؟ یہ غلط بات ہے گناہ کی بات ہے وہی بات مصلح نے کہی کہ وہ کشتی کیوں توڑی آپ نے بلا وجہ ان کی بہرحال آگے وجہ وہ بتائیں گے فن تلا کا غلاما یہاں تک کہ ان کی ملاقات ہوئی ایک بچے سے غلام عربی زبان میں نابالغ بچے کے لیے بولا جاتا ہے بعض دفعہ خدمت کے لیے جو ہوتے ہیں ان کو بھی غلام کہہ دیتے ہیں بے شک وہ بڑی عمر کے ہوں لیکن اصلی لحت جو وضع ہے نابالغ بچے کے لیے بولا جاتا ہے نابالغ تھا اور السلام نے جب اتنی بڑی بات دیکھی تو کیسے خاموش رہتے آپ نے طرف چلے گئے یعنی مراد یہ ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے بالغ ہونے سے پہلے معصوم ہوتا ہے تو آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا ہے آپ نے بہت بڑا برا کام کیا ہے پہلے کشتی کا پھٹا توڑا تھا اور پھر ٹھیک بھی کر دیا تھا کشتی چل رہی تھی اس کو کہا مسئلہ السلام نے فتح بھی ساتھ لگایا ہے کہ آپ نے نامناسب کام کیا ہے جو کشتی کا پھٹا توڑا ہے آپ نے نامناسب کام کیا ہے اس جگہ پر کیونکہ قتل ہو گیا تھا تو ساتھ نے کیوں قتل کر دیا ہے لقب جس کا آپ نے بہت بڑا برا کام کیا ہے کسی کو قتل کر دیا ہے ساتھ ساتھ پیغمبر ہے اور تشریحی پیغمبر ہے ان کے منصب میں یہ بات ہے کہ ان کو یہ بولنا ہی چاہیے تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نظام دکھانا تھا نئی علیہ السلام کو بہرحال فضر علیہ السلام نے کہا علامت اللہ کا اِن نقل میں کہ آپ اپنی شگی سے معروم کرتے ہیں بدائے جاتے ہیں انہوں نے خود ایسی شرط لگا دی ان اگر اس کے بعد میں کسی چیز کے بارے میں آپ سے سوال کروں فلا تو تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا بس جب آ کر دینا تو آپ کو میری جانب سے یہ عذر گیا پہنچ گیا ہے کہ میری غلطی ہے میں آپ کے ساتھ چل نہیں سکتا یہ دونوں چلتے چلتے دریا پار ہو گیا وہ تو آگے لڑکا نہیں ملا پھر اس کو قتل کیا آگے ایک بستی آئی بعض رات میں لے کے یہ بستی ان انتا ہے باہے انگلس کا کوئی جگہ ہے بہرحال کوئی بھی بستی ہے اس قریہ والوں کے پاس پہنچے تو ان حضرات کو بھوک لگ گئی تو بستی والوں دو چار بندوں سے کہا بھائی ہم بھوکے ہیں کوئی کھانے کا بندوبست ہو جائے لیکن معلوم نہیں یہ کیسے امتحان تھا بستی والے سارے ہی کو اتفاق کر کے بیٹھے تھے جمہوری نظام تھا ان کا آپس میں مشورہ ہوا تھا ما ساری بستی والوں نے ان بزرگوں کو کھانا دینے سے منع کر دیا ہے کہ کھانا نہیں دیتے ہیں یہاں پر علماء نے بات دیکھی ہے کہ انسان اگر مجبور ہو اور اس کو بھوک لگی ہے اور اس کے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے تو بستی والوں سے یا کوئی بھی بندہ ہو اس سے وہ کھانے کی حد تک کا سوال کر سکتا ہے یہ جو سائل ہے ادیس میں آتا ہے کہ اگر کسی کے پاس اس دن کا کھانا موجود نہ ہو جو دن چل رہا ہے تو ایک دن کے کھانے کا سوال دوسرے سے کرنا جائز ہے لیکن وہ پورے سال کے لیے اسٹارٹ کرنا اور یوں جس طریقے سے یہ ہوتا ہے صحیح نہیں ہے اس دن کے کھانے کا سوال جائز ہے باہر دیکھا کہ اگر دو درہن بھی کسی کے پاس ہیں تو سوال جائز نہیں ہے باہر آپ نے مہمانی کے اصول میں یہ بات لکھی ہے کہ شہر والوں پر مہمان کی مہمانداری مستحب ہے واجب نہیں ہے کہ کھانے پینے کا انتظام سائڈوں میں ہوٹل میں وغیرہ یا کہیں سے وہ بندہ کچھ بندوبست کر سکتا ہے لیکن دیہات والوں کے پاس اگر کوئی مسافر پہنچ جائے تو دیہاتی لوگوں پر مسافر کا احترام کرنا واجب ہے کہ وہ مسافر اگر وہ وہاں کھانا نہیں کھائے گا تو ہوٹل ادھر نہیں ہے کہاں سے وہ کھانا کھائے گا اس لیے جو بھی حاضر ہو دیات والوں کو خیال کرنا چاہیے دیات والے پھر بھی خیال کرتے ہیں معلوم نہیں یہ شہر والوں کو مسئلہ پہلے سے ہی معلوم تھا کہ مہمان کو دروازے سے ہی واپس کرتے ہیں خیر کریت ہے اور تو کوئی بات نہیں ہے نا بس کوئی بھی نہیں ہے آپ جاؤ چلے آگے والوں سے تاکہ کھانا تلب کیا یہ بھی خلاف تو نہیں ہے مجبوری اور فابو لیکن بستی والے ساروں نے ان کی میزبانی کرنے سے انکار کر دیا آگے چلے, آگے, چلے آگے چلے بستی میں بس ایک دیوار ٹیڑھی تھی جو اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ گر جائے گی فضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ دیوار بنانی ہے چنانچہ اس اس کو گیا کے پتھر الگ کیے گئے اور گارا بنایا گیا پھر اس دیوار کو سیدھا کر لیا جب یہ تینوں بزرگوں ہیں اور تینوں دو تو فی الحال پیغمبر ہے تیسرا پیغمبر بننے والا ہے یہ سب امن علیہ السلام جب دیوار سیدھی کر لی تو آگے جانے لگے, جانے لگے تو علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا اس بستی والوں نے آپ ان بستی والوں کی دیوار بھی سیدھی کرتے ہیں اور مفت سیدھی کرتے ہیں ان سے کم از کم اجرت تو لے لینی چاہیے اتنا بڑا کام ہم نے کیا بس یہ تیسری بات بن گئی جدوی کی جو موس علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ آپ نہ بولیں بولے ہیں جدار یہ دونوں بزرگ دیوار کو سیدھا کرنے لگ گئے تو گرنے لگی تھی علیہ السلام نے اتنی بات کہ پہلے تو ہم نہیں کیا علم تصور اور علم جمع ہو رہا ہے ظاہر فتویٰ تو یہی ہے کہ ان سے پیسہ لینا چاہیے تھا لیکن روحانی نظام میں تو یہاں چل رہا ہے ترتیب کے نہیں انہوں نے تو بے شک بھی ادبی کی ہے کھانا مانگنے کے باوجود نہیں دیا لیکن ہم ان کے اوپر احسان کر کے جائیں خزاں علیہ اجرا اگر آپ چاہتے تو آپ ان سے اجرت لے لیتے اجرت کے لیے دیتے یہ تیسرا سوال تھا یہ علیہ السلام نے خود کہا تھا کہ آئندہ اگر میں سوال کروں گا تو وہ ہو جائے چنانچہ مصلح خبر علیہ السلام نے کہا کہ اب میرے اور آپ کی ترتیب اکٹھی نہیں رہ سکتی جدا ہو جائیں گے انشاءاللہ ان تینوں باتوں کے جواب کل ہو پر.